بسم الرحمن ومن اظلم ممن منع مساجد مین ان يذكر فيها اسمه ایفی في خرابها مل ہم خلوہ عل فی فیل عذاب عظیم می کل میب فو فج ان للیم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا رعينا وقولوا زرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما یبَََ الدین قفارو من اہل کتابِ ولی المشرقی خیر و اللہ یخت برحمۃ میشا و اللّہفضل عظیم صدق اللہ العظیم اے اِمان والو لاتکول نہ تم کو ہو را انعام وقول ان اور تم کہو انظرنا ذرنا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ پوچھنی ہوتی تو کہتے رائنہ رائنہ کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہمارا خیال کیجیے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجیے تو ان مجالس میں یہودی بھی ہوتے یہودیوں کی ایک بہت گندی عادت تھی کہ وہ بات کو موڑ دیتے تھے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت ان کی اس عادت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر رفون القعلی موازی کہ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان رز اللہ علیہ مجمعین کہتے رائنہ ہمارا خیال کیجئے دوبارہ ارشاد فرما دیجئے تو یہودی رائینا بولتے آئین کو تھوڑا سا کھینچ کے بولتے جس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرما دیا جس سے کسی بھی شر کا دروازہ کھلتا ہو اور کولوفیل میں کافروں سے مشابہت ہوتی ہو اور کہا اے ایمان والو لا و رائنہ اب تم رائنہ کا لفظ ہی نہ بولا کرو بلکہ تم نے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو تو کہنا ان ضرن انظرنا ان ان کہنا واسمعو اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے واسمعو تو غور سے سننا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس طرح بات بات پہ ان کے دل سے جو اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے رائنہ کو رائینہ بنا دیا اور جو بھی ان کے افعال ہیں جو بھی یہ کرتے ہیں ان تمام کے پیچھے ان کا حسد ان کا کینہ چھپا ہوا ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ آخری نبی کسی اور قوم میں کسی اور قبیلے میں آتا کی خواہش یہ تھی یہ یہی چاہتے تھے کہ ہم میں ہی وہ نبی ہوتا لیکن میں تو اپنی رحمت جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں فرمایا یا ایوہ الدینہ اے وہ لوگو جو آمن ایمان لائے تقولو نہ تم کہو ہو رائنا کا لفظ نہ بولو وکولو اور تم کہو ہو ان اور غور سے سنو ولی کافرینہ اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم الدردناک ما یَََََدالدینہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ولی المشرکینہ اور نہ ہی مشرقین کیا نہیں چاہتے ایونز الکم کہ نازل کی جائے تم پر من خیرن کوئی بلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے حسد کرتے ہیں و اللّہ اور اللہ یکسو خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذوالفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے صدق اللہ العظیم